حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل سے نہیں کھایا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا یہ بھی کہتا ہے اور اس میں حوالہ ہے تحذیب الاخلاق کا جواب یہ بات بھی قرآن اور احادیث کے خلاف ہے اس لئے کہ قرآن میں یہ آتا ہے وَلَا تَقْرَبَ هَذِرِ شَجَرَتَ فَدَكُونَ مِنَ کہ اس درخ کے قریب مت جاؤ ورنہ تم دونوں ہو جاؤ کے زیادموں میں سے اسی طرح میں رب نے اس درخت سے صرف اس لیے رہنے والے بن جاؤ گے عدم انحکم کمر شجارہ فکلا مین ہو فد یہ تفقا یک بیچ میں جو اصل مقصد ہے فکلا مین ہو یعنی حضر آدم علیہ السلام نے بھی اور حو علیہ السلام نے بھی اس درخ میں سے کھایا فعکل امین ہو فدتما سات تو ان کے کپڑے اللہ نے چھین لیے یعنی کپڑے بدن سے اتر گئے لے دیے گئے فتفقہ یکسفان علیہ میں مبارک جن تو ابو جنت کے پتوں کو اپنے بدن پر رکھنے لگے سطر عورت کے لیے تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے عرب نے, کہ نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے نہیں روکا تھا واقع زکمہ شیفان ادب و مبین اور کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے